آج مسجد میں کچلا جائے کسی کا جوتا کوئی اٹھا لے بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان کیا کہتا ہے یہ مسجد والے چور ہی ہے یا کیا کہیں گے یہاں چور رہتے ہیں کچھ زیادہ یہ ہائپر ہو جائے تو کہتا ہے انتظامیہ ہی چور ہے حالانکہ اس اللہ کے بندے کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے انتظامیہ کا کیا گنا نہ جانے کتنے نیک اور صالح لوگ ہوں گے انتظامیہ میں جو ایک کیا وہ تو بیسوں لوگوں کو جوتیاں خرید کے دیتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ مسجد ہو اور وہاں چوری سکھائی جائے لیکن انسان ہے تربیت میں کمی ہوتی ہے اور اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سنا جو صحابہ کا دل تھا عبداللہ بن مسود عدی اللہ تعالان ہو مسجد میں گئے واپسی پہ دیکھا کسی نے جوتا اٹھا لیا اپنے جوتی کی جگہ پہ, پہ پہنچے اور دیکھا کہ جوتی تو نہیں ہے ہاتھ اٹھا لیے دیکھنے والے نے دیکھا شاید کہ آپ بد دعا کرنے لگے لیکن وہ ہستی کون تھی جس نے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی تھی ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی اللہ ان کا نہ محتاج اے اللہ جس کسی نے میری جوتی اٹھا لی ہے اگر تو وہ محتاج تھا اس کے پاس جوتی نہیں تھی تو یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے چلو یہ اس کی قسمت میں کر دے اور اسے برکت دے دے دوسرے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں فبہ اکلاحی اللہ یہ اس کو ہنڈانا نصیب ہو وہ ان کا اگر یہ شخص محتاج نہیں تھا چوری کی سی عادت تھی تو یا اللہ پھر میری دعا یہ ہے زندگی کی اس کی یہ آخری چوری ہو آئندہ سے اسے چوری کی اس خصلت سے محفوظ بھرنا دل دیکھیے کتنا پیارا دل یہ وہ دل تھے جن دلوں کو اللہ العزت نے پسند کر لیا اور ہمارے لیے نمونہ بنانے